and in the name of اتنی باتیں ہیں اتنے میں رب کا کلام اتنا ہے کہ اس کو لکھتے لکھتے لکھتے وہ سیاہی ختم ہو جائے پھر اور سمندر لا کے اس میں ڈال دیں سیاح کے طور پر تب بھی کلمات ختم نہیں ہوں لیکن سمندر ختم ہو جائے تو اللہ کے بارے میں ہم کتنا پتہ اللہ کی باتیں اتنی زیادہ ہیں اللہ تعالی کے اوقات اس کے اسماء اس کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے لکھتے لکھتے سمندر ختم ہو جائے گا اللہ کی بات ختم نہیں ہوئی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک دعا میں کہا تھا کہ اے اللہ لا طرح نیالیہ انتخاب نہیں پایا جانا چاہیے اے اللہ میں تیری تیری تاریخ کا احاطہ نہیں کرتا تیری جتنی تعریف ہے ساری تاریخ کو سمیٹ نہیں سکتا ان ختم نہیں کر رہا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی تاریخ کی ہے تو اللہ رب العظین کے کریما کے لیے کوئی حد نہیں ہے یعنی ختم نہیں ہوئی ہے ساری تیاری ختم ہو جائے گی لیکن کریمہ ختم نہیں ہوگا اور ایک آیت دیکھ رہی جو آیت, سے آیت, نام. اب آگے ہم دوسری آیت اللہ کی سر ہے اللہ کی آیت ہم سو نو اب آگے جو دیکھتے ہیں دوسری آیت اللہ تعالیٰ ہے وَلَوْ فِي مِن اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں شد پیڑ اقلام قلم کی جمع سارے کے سارے پیڑ زمین پر جتنے ہیں سے سب کے سب قلم بن جائے کتنے معلوم کی کو نہیں اور اس کو بڑھا دیا جائے ایکسٹینڈ کر دیا جائے مانا گرما اللہ کی کلمات ختم نہیں ملبا حکیم یقین اللہ تعالیٰ بڑا زبردست غلبے والا ہے اور ہے تو محسوس آج میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے جو کریمات یہ ختم نہیں ہوگی چاہے سارے سمندروں کو پیاری بنا دیا جائے لکھنا شروع کر دیا جائے حضرت رحمت اللہ کماتے ہیں کہ اگر راشٹ منگل تیاری ہو جائے پیڑ قلم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ حکم دینا شروع کرے کہ میرا فلا معاملہ ایسا ہے میرا فلا حکم ایسا ہے میری فلا بات ایسی ہے اللہ تعالی کہ کلمات اللہ بتلانے لگے خود اللہ بلانے لگے اتنی باتیں کہ وہ ختم نہیں کیا پیاری ختم ہو جائے گی قلم جائے گا اور میں نے کہا کہ قلم کیا امید آ ٹوٹ جائے گی یا یہ ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں یہاں کلیم بار کرما کریما کی جمع کریما کا مطلب ہوتا ہے بات یا لفظ اور اللہ تعالی کی کلمہ دو طرح کے ایک ہے شرعی اور دوسرے ہیں اللہ کی باتیں دو طرح کی ہیں ایک ہیں شرعی باتیں جو دینی باتیں ہیں اور دوسری ہیں قولی جیسے اللہ کا عمر جس کو کہتے ہیں اللہ کا ٹکڑ اللہ کی بات دو طرح کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنایا تو متوگی اور سجیب تمہارے گھر کا کہنا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکارو تو یہ فکار اللہ نے کہا اللہ کی بات کی فکار حکم کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دکاؤ کو پکول کروں گا اللہ نے کہا کہ اللہ کا تمہارے اللہ نے کہا ہے کہ تم دو ناموں مت تو اللہ نے کہا ہے تو یہ اللہ کا سلام ہے اللہ کی بات ہے اللہ نے اس سے کچھ پکم دیا ہے اسی طرح سے اللہ کے کلام میں خبر ہوتی ہے ماضی کی حال کی مستقبل تو یا تو وہ خبر ہے یا تو, تو وہ ہے یا تو وہ اضفام ہے اللہ کی طرف سے تو پتا ہی نہیں چلتا تو کہاں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام یا تو خبر ہے یا تو امر ہے یا تو نہیں ہے یا تو پھر استفام ہے تو یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ شرع پر اللہ تعالیٰ سے یا کسی کتابوں میں آپ کو تو وہ شرعی کرمان دوسرا اللہ کا جب ام ہوتا, ہوتا ہے یعنی تمہیں اللہ کے عوامی اللہ کا کہ ہو جا تو ہو تو اللہ تعالیٰ کا تاؤ یا کرمہ یا ام یا کٹم یا آپ جوڑ اللہ تعالیٰ اللہ کی تاریخ نے جتنا ہمارے نام ہوتا ہے سمجھنا ضروری اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اگر اللہ کی کے کریمات لکھتا ہے تو سارے کریمان کو کبھی ختم نہیں ہوئے لیکن سارے سمندر ختم ہوئے ہیں ایک موم بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی تعریف کی چیز ہے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جو خود اللہ کو پسند ہے تو اللہ نے کس بات کو سمجھانے کی ختم نہیں ہوگی اتنی باتیں اللہ کا رائے اللہ کی اوقات بارم، اللہ کی اتنے اوقات اللہ کی باتیں اللہ کے کام اللہ کے احترام اللہ کے عجائبات اتنے آپ لکھنا شروع کریں اس کو جمع کریں کیا اتنی زیادہ باتیں لائبر ہے تو اللہ کے بات میں کچھ باتیں جو قرآن سنت میں آئی ہیں ہاں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو جڑاتا انسان کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو جڑتا اللہ کو پہچانتا اگر آپ کسی پہ جانیں اللہ کو پہچانیں باپ دادا رشتے دار دونوں کی دو نہیں پہچانا لیکن اللہ کو تو یہ سب سے بڑی چیز پہ اور جتنے نبی پر اصول آتے ہیں اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرانی مخصوص اللہ کی مارکت ہوتی ہے تو بندے کے لیے سب سے اہم ترین پرزا زندگی کے لیے ہے سب سے اہم چیز اس کے لیے ہے جاننے کی کہ اللہ پہچنا ہے جس کی بات کرنی چاہیے جو مالک کا کام کرتا وہاں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے اس لیے آج ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے اگر ہم کو نہیں معلوم ہوگا ہم دوسروں کو کیا کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان کم آتی ہے اور دخل کیا جاتا ہے سب سے پہلا سوال, پہل سوال ہے ماحول میرا کون ہے مانگی والے زندگی کا قابل ہے انسان سے مزلو ہی ہے کہ جب دنیا سے نکل کر زندگی میں جانی کو بولنا ہے سب سے پہلے آخر اس کی زندگی کا ہے اس اسے آسید کی زندگی کیا کو پہچانا تو نہیں پہچانا تو ہماری پوری زندگی کا حاصل ہی ہے زندگی میں اللہ کو پہچانا بہت ہے اس کی تکلیف کا مقصد ہی ہے کہ ایک انسان اپنے سال کو پہچانے اپنی ماں کو پہچانے اس کے اوتاد کی مارکت ہو اسی لیے اللہ کی مارکت اگر انسان کو ہے تو کل ہی تعلق اللہ سے ویسا ہوگا جیسی پہچان ہو جائے گی ماں پہ جتنا اللہ کو پہچانتا ہے اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ کو جتنا پہچانے گا اس کا اللہ سے تعلق اتنا اچھا ہوگا جتنا تعلق اللہ سے اچھا ہوگا زندگی پر ویسے اثرات اس کی مرتب ہو گئی ایک انسان اللہ سے اللہ کے بارے میں جانتا کہ اللہ کا پال میں دیکھا اس کی زندگی کی بنا کم ہو اس لیے کہ اس کو اشتہار کی چیز اس کا استعمال ہو وہ ہلب اور حلبت دونوں حالات میں اللہ کی زندگی کیے گئے بعد میں کہ اللہ کی مارکر کا انسان کی زندگی کا رس جس آدمی کا معلوم جب چھن جائے اور کی زندگی میں اعتماد اور امید باقی رہے گی اللہ کی جس انسان کو مانو اللہ اللہ رہے گی آج کے اللہ تعالیٰ باقی رہے گی طرف ہو چکے کتنے گناہ میں نے لہٰذا زندگی میں گزارنے والی ہے اور انسان کی سوچ پر معلومات جیسے معلومات ہوتی ہے ویسے سوچ بنتی है جیسی سوچ بنتی ہے اگر آپ پیشتر کے لیے جو آپ نے اکیام کیا اعداد دنیا کی مصیبت آفر کی مصیبت بانک شروع من اعرض اگر بسی فانتا لو معیشتا بانا ونحر رویوں قال طبیلی محجبت ان اعمر بانتا كنت بطیر قالتا ذالی نسیحت سے چیڑا میری طرف سے آگے میرے پاسوں سے موڑے تو ان لگو میشم بند اس کے لیے تنگ زندگی ہے دنیا میں بھی اور ان لگ بند اس کے لیے تنگ زندگی ہے گٹن والی زندگی ہے اللہ کو پائے بڑے انسان سکون کی زندگی نہیں के पास नहीं। उसकी सोच और नहीं। उसकी की घोटा पर संगी उसको लेकिन जब इंसान अल्लाह को पाल लेता है तो चार माध्यम न चाहे वो सोया हुआ हो तो उसके बदन आरोप चाहे घर में मूर्ति पर जाओ दुनिया का माल बताब बच्चा के पास नहीं फिर भी اختیار اور اس کو ارد اور افسوس نہیں ہوتا ہے اس کے پاس اللہ بعد انسان کے, کے لیے چیزوں کی کمی کا ایک انسان واقعی اللہ کی زندگی میں ہو تو وہ کامیاب ہوتا ہے اب جو تو اللہ کے تعلق ہوتے ہی منہ ونعشبه يوم القيامة في أعمى وقيمة في ذلك وقيمة بردلال.. في ذلك وقيمة في ذلك وقيمة محرة.. قالت فإنما هذا لي أعمى فقال قمت بطيقة فإنما يقولون دقاء دیتے ہیں جو ہر کو جان جاتا ہے ہر کو پاکستان اور اپنے رقب تو یہ بھی بات یہ کس طرح بتا رہے آپ لہذا اللہ کے بارے میں جاننا اور قریبہ ہے اس لیے سب سے کرنے کا میں اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے اللہ کے بارے میں کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ چیز اللہ کے بارے میں جاننے کی ہے کہ تمام چیزوں کا فالف ہر چیز کا خالق جتنی بھی چیزیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں سکتے ان تمام چیزوں کا بارے ہے مغروق کا وہ بھی کس کا اللہ کا جو عمل کے لیے چاہیے وہ ساری دکھائی اللہ تعالیٰ کی سیاحی پیار مجھولو. مجھولو. تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کام ہے ہاں لیکن ہمارا اختیار ہم کو اللہ نہیں کیا ہے ہم جو چاہتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں لیکن ہم کو آزادی اللہ کرا دیتی ہے لیکن تمام چیزوں کا فائدہ کرتا ہے اللہ کے سوال تمام چیزیں مزدور ہیں چاہے ان کو ہم دیکھ سکیں خیالی وہ خیالی ہے ہمارے ہمارے پاپ ہے تو تمام چیزیں اللہ تو تمام کی بھی ہو سکتا سب کیا ہے کریشن اللہ اللہ اللہ اللہ کی وجہ سے پوچھتا عبادت جو انسان کرتا آیا ہے بات کی دو میں سے ایک پر ہو رہا ہے تو یہ چیز ہے اور ایک انسان کو مخصوص عبادت کی طرف دیتا ہے آسان سورج سے زندگی کا اسی طرح سے سمندر میں نہیں آئے پیڑ پھل دیتا ہے اس کو پوچھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انسان جو میں درد نہیں پہنچتا رات جو پتھر مل گیا اس کا شروع کر دیا میں یہ मजलू मारूब नहीं हो सकती नहीं मिल सकता सिर्फ और खालिका और वो कि एक बाद सरकार اللہ کبھی نفع دیتا ہے دیتا ہے کبھی تکلیف پھر اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے وہ مخلوقات فائدہ پہنچا مان کی وجہ اللہ تم اپنے اور اس تقلیق کا اپنی قدرت دکھان ہے دنیا میں کیا ہے کمپیوٹر سے کمپیوٹر کرتا نا یہاں زبردست موبائل بڑا موبائل والا پھر بھی ہم نے بتائیے ادھر سے بورڈ ادھر سے باڑی گلاس ملا بنا کے جب آپ اللہ چلام پیڑ میں بچہ بنتا ہے اور ایسا بھی اپنے آپ کو بند اپنے آپ بنتا رہا اس کو بنانا پڑتا ہے کون بنانا ہے اللہ تعالیٰ وہاں کے اس کو بتاتا ہے اتنی تنگ جگہ اور بچہ کتنا بڑا ہے جتنا پیٹ میں سما آپ کو کیا سب سے چھوٹے کی برابر اچھا چھوٹے کی برابر پیٹ پیٹ میں سمانے کے لیے کتنا چاہیے बड़ा होता है पेट की जितनी चका बड़ा होता है और फिर भी अल्लाह ने माँ को ऐसा बनाया है कि वो जब होता है तो उससे चकाशती हो रही है वो खोपड़ी की तरह नहीं वो कहता है पेट इतना बड़ा बन दा जाता है और अल्लाह का بناتا ہے کچھ ڈیفالٹ ہوتے کچھ چیزیں بچے کو دکھانا پڑتا چلنے لگا بچہ آپ پہلے سیکھتے سیکھتے زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر ماں باپ نے ماں باپ نے سکھایا سے انڈے اللہ تعالیٰ اور بچہ مودی کا بچہ کا بچہ دلّی کا بچہ آتے بڑا اللہ تعالیٰ چیزیں اور, اور, اور خون بچے پیدا ہونے سے, سے پہلے الگ سوچو جسم الگ اللہ جس نے تمہاری ماں کے پیٹ میں بڑھنا یا جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تم کو بڑھاتا ہے تمہاری تکلیف کرتا ہے ایک سال سے دوسرے سال को تم کو تبدیل کرتا رہتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم ہر مرے میں اللہ کے حکومت کے के کو ماں کے پیٹ میں باہر تم کسی مرحلے مطلب میں اللہ کے آم سے تعریف نہیں ہو تمہاری زندگی میں اللہ کا حکومت ملتا ہے نخ پر آلو پھر اس کے بعد جسم کا بننا ہڈیوں کا ایک ہی ایک دم چار ہوتا ہے جگہ جگہ چار مہینے دل کی گوٹ کے بعد ایک ہی کچھ بھی نہیں کھانے کے اندر ہے نہیں کچھ بھی فرار ہے نو یعنی پانچ مہینے تک تمہیں جانا نہیں تھا ملا کے نو مہینے کی بتانے کے لیے ایسا بننے والا وہ خالی ہے وہ اب ہے تمہارے کچھ لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اندھیرے میں رکھتے سمجھا ہے اس لیے یہ جگہ ہے ایسا تمہارا جس میں تم کو پیدا ہوتا ہے لبک ملک ساری بادشاہ خوشی کی ساری بادشاہ خوشی کی لا عبادت کے لائف کرتی ہے وہی پکا نہ اس کی بجائے کہ کہاں کھیل دیے جا رہے کہاں جا رہے تو یہ بات بنا رہی انسان کی بات بتائی کہ اللہ تعالی انسان کو بناتا ہے ماں کے پیٹ میں ماں خالی نہیں ماں برتر ہے جس میں اللہ تعالیٰ رکھ کے انسان کو بناتا ہے خالی اللہ تعالیٰ یا دونوں کو ماں باپ خالی نہیں ہیں بلکہ کیا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ بدتر یہ پہ کیا if he's out of love ہو گئی مغلوقات اللہ کا جو کلام ہے کن اس کے بعد کھانے کی جو تفلق ہے وہ اللہ کی فکر مغلو کی بات کہاں ہے تو وہ اجلاب چپی چپی نے لگا میرا جو آ رہا ہے بہت بڑا سوچا کہ میری بات میری نو ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا میرا واپس کون ہوں میرے خاندان ایک اداری لوگوں کو تعلیم تربیت کرنے والا اور اللہ کے دین کے ہونا چاہیے چپ کے چپ کے شہاں ایک گرتے کرتے اللہ سے دعا کیونکہ بڑھاپن لوگ اللہ ہوتے ہیں تو اگر بڑھاپن اللہ کی گزری تو میں چپ اللہ تعالیٰ سے دعا کے میں برا ہوگا اور ایک کیا ہے میری بات بھی وی ایسی ہے اس کو ادا نہیں ہے تو میں بھی تھوڑا ڈیوی اولا نہیں ہاں آپ کچھ کمی دے رہے ہیں ایک لڑکے بیٹے اس کو کیا اس کا نام کیا ہوگا یا کیا لگ نہ جائے گا سب ہے اس سے پہلے ہم نے پہلے کسی کو پیدا نہیں کیا اس نام کا جو اس کو دے اللہ نے دے جانے ये आम डेफिनेशन है प्रोटोकॉल और नज़ारे गुणकरण निदान और निदान एक लप अतीत अलग-अलग आता है जिसको क्या आता है बेटे देता है जिसको क्या आता है बेटे देता है जिसको क्या आता है बेटे बेटी देता है जिसको क्या आता है देखो चार ना देता है बेटी देता है بیٹے بیٹے نہ دور دیتا ہے اور نہ بیٹے نہ بیٹھتے اللہ کیونکہ کیا क्या हो دعا کر سکتے الہ بیٹا دے الا بیٹی دے یعنی صرف بیٹے مڑ کر تو سو بھی ملے جا کے وہ دینا نہیں دینا اور ادا کی بات کا اللہ اللہ کی مزید چاہے پیٹ نہیں بھمو ہے تو اللہ جو چاہتا ہے اللہ گھماتا ویگا اللہ گھماتے چاہے تو چھ سو کا بار پر جگلی بنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ بنا جی کے پر آسمان بڑھ گئے اور کتنے سو کا اللہ جب کی حیدر آ رہی اتنا اتنا بڑا شاندار کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے دنیا کچھ ہے کچھ ایسی چلی دنیا کتنی چھوٹی دنیا ہے کتنی چھوٹی بولیں گے کتنی بولنے چھوٹی کر لیں سکتا اتنی چھوٹی تو یہ انسان کو ادا ہو جائے اس سے ایک ماں اللہ کہ حیران ہوتے ہیں حیران تعلق کے مان لیکن یہ حیران اللہ حیران کر کے آتے ہیں اتنی ہونے والا اتنی امارات والا اتنی قدرت والا اتنی تحریری شراب उस पर अब है वो इलाज उसको कहते हैं कि बंदा है अच्छा जिस जनता हम कहा तारीख को ऐसा करें कितनी तारीख पास हजार होता है तो एक दिन दिवार हमें जिक्र किया इस बात में यह चीज है कि जब जनता किसी को पैदा اولاد نہ ہو ہم نہ تو اللہ جس کو پیدا کرنا چاہے ضرور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ توانا یعنی جو ہمارا ہے یہ آگے لا يطوفنا غيبا وهم يطوف لا يطوفنا غيبا انهم الارض في وجهكم معقود بنا هي इसी चीज के पराधे माने नहीं ये انہیں بزنس پیل ہو جاتے ہیں تو کتنے فائدے ہوتے ہیں جن سے نحروم ہوتے ہیں کتنوں کو تو خود بابلوں کا اولاد نہیں ہوتی ہیں لیکن پبلک کو چونکہ عقل نہیں اس لئے زیادہ خود دکھائے دیتا نہیں جب انسان کے اوپر اندھا پر آ جائے تو ہر چیز کی تأویل کر دیتا ہے ہوا لہذا اس سے نکلنا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ وہ خالق اور مخلوق کے فرق کو جانے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَن وہ اپنی سلسلے میں بھی نہ نقصان کے مالک ہیں نہ فائدے کے ولا یم لکھو نم مؤ تن قیات ولا, حَيَاتًا وَلَا نشورًا اور یہ کسی کی موت کے مالک نہیں کسی کی زندگی کے مالک نہیں اور کسی کے دوبارہ پیدا کیے جانے کے مالک نہیں ہے یہ موت زندگی اور نشور قیامت کے دن دوبارہ زندگی ملنا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کے ہاتھ میں کسی کی موت نہیں ان کے ہاتھ میں کسی کی زندگی نہیں ان کے ہاتھ میں دوبارہ پیدا ہونا نہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کس کے ہاتھ میں یہ کون ہے جس کی جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے کہ وہ خالق ہے سب کو پیدا کرتا ہے اور وہ ساری چیزوں کا مالک ہے پیدا بھی اسی نے کیا ہے ہر چیز اس کی ہے ان لہج اون ان لا ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور وہ درر اور نقصان کا مالک ہے جس کو چاہے فائدہ دے جس کو چاہے نقصان دے جس کو چاہے فائدہ دے جس کو چاہے نقصان دے جس کا رزق چاہے بڑھا دے جس کا رزق چاہے اس میں تنگی کر دے آج حال یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں اتنا زیادہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں بولے بزنس میں ہاتھ ڈالتا اور نہیں چلتا بزنس یہ کر رہا وہ کر رہا سب کر رہا کچھ کیا معلوم کچھ کیا ہوا لگتا ہے کچھ ہے کیا ایسا کچھ کر سکتے کیا اب کسی بابا کے سامنے بائی مسٹیک بھی اگر یہ بول دے تو کیوں نہیں لیکن اس کے لیے تم کو تھوڑا اور لاس اٹھانا پڑے گا اس کو دینا پڑے گا کتنے لوگ بےوقوف بن جاتے ہیں اس لیے کہ امیدیں انسان کو اندھا کرتی ہیں امید انسان کو اندھا کرتی ہے اگر امید اللہ سے باندھے تو بصیرت ملتی ہے اور مخلوق سے باندھے تو اندھا پر نصیب ہوتا ہے تو انسان کی امید ہوتی ہے اور امید میں ذرا سمجھ یہاں وہاں کی تنگی آ گئی پریشانی ہو رہی ہے بزنس نہیں چل رہا ہے آدمی کا ذہن فوراً جاتا ہے دوسری طرف اور آدمی پھر شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی مسائل آتے ہیں جادو کو ہم بھی مانتے ہیں کہ جادو کا نقصان بازوقات اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ کیا کہ ایک آدمی ہر چیز میں وہی سوچنے لگ جائے یہ خود ایک بیماری ہے اس کا پہلے علاج کرنا پڑے گا ہر چیز میں جادو جن دیکھنا یہ خود ایک بیماری ہے پہلے اس کا علاج یہ سائیکولوجیکلی بیماری ہی ہے ہر چیز میں وہی دکھائی دے آدمی کو یہ صحیح نہیں ہے اس میں اللہ کے مقابلے میں اس چیز پر زیادہ نگاہ جانے لگتی ہے اللہ جو چاہے کرے اللہ جو چاہے کرتا ہے کوئی جادو ہو کوئی کسی کی کرنی برنی یہ وہ تعویز پلیتے اور ہاں دفینے یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی انسان کی تقدیر کو بدل سکتے کیا کسی کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو خالق اکیلا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کے سب جتنے پوجے جاتے ہیں یہ مخلوق ہیں خالق نئی مالک نہیں اور برر اور نقصان ان کے ہاتھ میں فائدہ ان کے ہاتھ میں نہیں اور موت اور زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ دیکھیے ایک تو ہے زندگی موت پھر جب زندگی ہے تو یا تو برر ہے یا نفع ہے تو انسان کی تکلیف نمبر ایک وجود میں آنا دوسرا یہ ہے کہ زندہ رہنا پھر موت آنا زندگی اور موت کے بیچ میں پیدا ہونے کے اور مرنے کے بیچ میں زندگی ہے اس زندگی میں دو چیزیں یا تو نفایا نقصان ہے سارا اس میں آ جاتا ہے پیدائش اللہ تعالی پیدا کرتا ہے زندگی اللہ کے دینے سے ملتی ہے مرا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا پیدا اللہ کرتا ہے تخلیق اللہ کرتا ہے لیکن حیات بھی اللہ ڈالتا ہے اور حیات کے بعد ماپ بھی اللہ دیتا ہے لیکن وہ جو حیات ہے جو زندگی دنیا میں ملی ہوئی ہے اس میں دو حالتیں ہیں نفع اور نقصان وہ دونوں چیزیں ان کا مالک بھی اللہ ہے تو بندے کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو تمام امور میں یاد رکھے اس ایک آیت میں اللہ تعالی نے تمام امور کو جمع کر دیا ہے تخلیق نفع نقصان حیات اور موت اور پھر بڑی زندگی اس کے لیے نشور اس کے اندر نفع نقصان اور اس کے اندر وجود وہ ساری چیزیں ان کا سب کا مالک اللہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کا مالک تو اللہ ہے ہی ہے آخرت میں بھی اللہ ہی مالک ہے نشور آخرت کا جمع کیا جانا وہی مالک ہے اس کا مالک. تو آخرت اور دنیا دونوں کا مالک اللہ تعالی ہے یہ اللہ ہے تو یہ باتیں ہم نے آج کچھ سیکھی انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کیوں بنا اللہ نے یہ. کائنات کی تخلیق ابس ہے یا اس میں مقصدیت ہے اور کیا مقصدیت اس کے پیچھے ہے انشاءاللہ ہم تخلیق میں کیا مقصد ہے اگلے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے اقوال حاضہ علی و